اور نظور کے بارے میں نظور جو نظر کی ہے یعنی نظر ماننا تو اس کے بارے میں کیا ہے یہ اب وہاں بھائی؟ پس ہم نے شروع کر دیا تھا اس میں دو حدیث تقریباً تین حدیث ہم نے پڑھی تھی آخری حدیث جو ہم نے پڑھی تھی ابو اللہ حرضوں کی روایت سے لحاسے. یہاں تک یہ امن پڑھ دی ابھی تین سو صفحہ ہے حدیث نمبر ہے تین آزار چیس سو ایک سٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ثابت بن الزحاق قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من حلف على ملت غیر الاسلامی عاظبا فہو کما قال ثابت ابن زحاق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حال فعال ملت غیر اسلام جس انسان نے قسم کئی قسم اٹائی ایسی ملت پر جو کہ وہ غیر اسلام کی ہے اونچا ملت یہودی ہے یہودیت ہے یا نصرانیت ہے یا کوئی اور ملت ہے تو اس کے بغیر کسی نے قسم اٹھائی کا مقالا یعنی یہ جھوٹا ہوگا یہ قسم اس کی جھوٹی ہے جیسے کہ یہ ہوگا کاضب جیسے کہ اس نے کہا ودیسا ابن عدم نظر کو یہ الگ مسئلہ ہے ایک تو مطلب یہ کہ قسم کا یہ ملت اسلام کے علاوہ کسی اور ملت سے یہ ٹھیک نہیں ہے ماں سوائے اللہ کے نام کے کسی اور کے نام پر قسم کا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے دوسری بات ہے نظر کے بارے میں ابن آدم کو اختیار نہیں ہے نظر ماننا اس چیز میں جو کہ اس کا وہ مالک نہیں ہے اس کی قدرت میں نہیں ہے نظر اتنا ہی مانا جائے گا جتنی اس کی استطاعت ہے اور یہ ادا کر سکتا ہے وہ نظر مانا جائے گا ایک آدمی نے ایسی نظر مان لی جو کہ اس کی استطاعت میں نہیں ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے یہ نظر نظر نہیں ہے اس کو نظر لاگ نہیں کیا جائے گا وَلَيْسَ عَلَىٰ اِبنِ آدم نصر مَا لَا يَمْلِكُ اس میں نظر نہیں ہے جس چیز کا وہ مالک ہی نہ ہو ومن قتل بشیئ فی یہ خط خودکشی کے بارے میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس آدمی نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو قتل کیا دنیا میں کسی چیز کے ساتھ روز قیامت میں اسی کے ساتھ اس کو آزاد دیا جائے گا ایک آدمی نے اپنے آپ کو گولی ماری روز قیامت میں یہی عذاب اس کو ملتا رہے گا گولی لگے گی مرے گا پھر زندہ ہوگا گولی لگے گی مرے گا پھر زندہ ہو ایک آدمی نے اپنے آپ کو پانی میں پینک دیا اسی پہ اسزا ملے گی روز قیامت میں ایک آدمی نے اپنے آپ کو جلا دیا خودکشی کر لی جلانے سے روز قیامت میں یہی عذاب اس کو ملتا رہے گا مسلسل وجہ یہ ہے کہ نس جو ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ نفس بھی اللہ نے دیا اللہ کے اختیار میں ہے جب اللہ کے اختیار میں ہے تو اپنے نفس کو بھی ہم نہیں مار سکتے خودکشی نہیں کر سکتے خودکشی کرنا اسلام میں یہ حرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس انسان نے ایک مومن پر لانت بھیجے لان تعان کی گویا کی اس نے اس مومن کو قتل کر دیا کسی کو لانت کہنا لانت بھیجنا تو ایسا ہے جیسا کہ آپ نے اس بندے کو قتل کر دیا قتل کے مترادف ہے یعنی اس کا جو وال ہے اس کے جو گناہ ہے ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کو قتل کیا تم نے بغیر حق کے ناحق کر کے قتل کے مترادف ہے کسی کو بےچار دانت بیچنا ومن قدر مؤمنا بکفر جس آدمی نے کسی مومن انسان پر کفر کا الزام لگا لیا نفس یا کفر کا فتوہ لگا لیا جیسے کہ آج کل ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے اور ان کے جیب میں فتوی کے مہر موجود ہے تو ہر بندے کو وہ کیا قرار دیتے ہیں؟ کافر دیتے، قرار دیتے فوراً معمولی بات پر کہتے چلو جی کافر ہو گیا جس نے مومن انسان پر الزام کو کا لگایا کا قتل ہی ایسا گنا ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا یہ قتل کرنے کے مترادف گنا ہے اور اس کی سزا ایسے ہی ہے تو لہذا اللہ اس پہ ناراض ہو امن ادا داو قاضی کاضی بطن. بطن جس نے دعوی کیا جھوٹا دعوی کسی کے حق میں کسی سے کوئی مال چیننے کے لیے یا کوئی زمین چیننے کے لیے جس نے جھوٹا دعویٰ کیا فل بحار بحار تاکہ اپنے مال کو بڑھائے اس کے ذریعے سے اپنے مال بڑھانے کے لیے دولت بڑھانے کے لیے جھوٹا دعویٰ کیا ہے کسی کے اوپر اس کا مال چھیننے کے لیے اس کی زمین چھیننے کے لیے اللہ رب العزت کیا معاملہ کرے گا لم يزده اللہ قلت اللہ اس میں اضافہ نہیں کریں گے اس کے مال دولت میں اس کی جائیداد میں مگر قلت یعنی تنزل شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو لیتا رہے گا اور اس کا مال سارا کے سارا ختم ہو جائے گا اگر یہ کسی کے مال کو ختم کرنے کی قسم ہے چکر میں ہے یا اس کے لیے ذہن بنا کے بیٹھا جھوٹا دعوی کرتا ہے تو اللہ قلت کے سامنے کر دیں گے اور اس کا مال کلیل ہوتا رہے گا اور اس کی زندگی برباد ہو جائے گی متبقن عرے یہ سارے اسلامی تعلیمات تھے جو اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے کیے اس میں کچھ حقوق اللہ ہے اور کچھ حقوق العباد ہے ان دونوں پر روشنی ڈالے گی اللہ تعالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرطونی واطی اس حدیث میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ ہے اشارہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا لیکن اس کام کو کرنے میں خیر ہے اپنا بھی فائدہ ہے لوگوں کا بھی فائدہ ہے اگر اپنے قسم پہ آپ قائم رہتے وہ کام نہیں کرتے تو اس میں نقصان آپ کا بھی ہے معاشرے کا بھی ہے لوگوں کا بھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات یہ بتاتے ہیں کہ کسی کام کے بارے میں میں نے قسم نہیں کرائی جب میں نے خیر قسم توڑنے میں دیکھا تو میں نے قسم توڑا وہ کام کیا اور قسم کے بدلے میں میں نے کفارت دے دیا اسی طرح یہ تعلیمات کفارت دینا چاہیے جیسے کہ اوبکر سے رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں حضرت مصطح کی مدد نہیں کروں گا جو کہ منافقین کے باتوں میں آ کے بے سادہ تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الزام میں وہ بھی شامل ہو گیا تھا رشتے دار سے غریب صحابی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آئے تو دیکھے خیر کام سے روکنے کے لیے قسم اگر کائی بھی ہو تو اس قسم کو کیا کریں کفارت ہے لیکن خیرے خیر کا جو کام ہے جو چل رہا ہے اس کو روکے مت اس کو جاری رکھے اس کو کرتے رہے جو کہ نہ کرنے کے لیے تم نے قسم اٹھائی اس قسم تک کفارت کوئی بات نہیں کفارت آسان ہے لیکن خیر کام کو روکو مت اس کو بند مت کرے کیا وہ موسا شری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان بے شک میں جو اللہ کی قسم بات یہ ہے کہ ان شا اللہ عام طور پہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کسی قسم نہیں اٹھاتا یعنی بلا بے میں نہیں اٹھاتا قسم نہیں کا اگر کر بھی لیا قسم اٹھا بھی لی سارا گئی رہا خیرہ منہ جب میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس قسم سے وہ کام بہتر ہے جس سے میں نے اپنے آپ کو قسمن روکا ہوا ہے اللہ کافر تو انی مگر یہ ہے کہ میں کفارا دے دیتا ہوں قسم سے واقعی تو اللہ جی وہ خیر اور کرتا ہوں وہ کام وہ کام واپس جاری رکھتا ہوں جس میں خیر اور برکت ہوتی ہے تو قسم کی وجہ سے خیر کا کام نہیں روکتا وہ روکنا بھی نہیں چاہیے لہٰذا یہ بس ایک آدمی نے قسم کہی کہ میں فلاں رشتے دار کے گھر میں نہیں جاؤں گا اس کے ساتھ میں رشتہ نہیں دباؤں گا اور میں نے رشتے داری ختم کر دینی اس کے ساتھ جذبات میں آگے قسم کا دی تو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ رشتے داری پالنا یہ حکم ہے خداوندی یہ شریعت کا حکم ہے رشتہ داری پالو رشتے داری مت کاٹو سلر پالو جو قسم تم نے اٹھائی اس کی کیا کریں کسارتیں دے دے لہذا رشتہ داری کو نہ بند کرو رشتے داری کو پالتے رہو متفقن علی۔ وأن عبد الرحمن بن سامورة رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سامورة لا تسأل الأمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة وعنت عليها وإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي وخير وفي روايته فَأْتِ وَخَيْرٌ وَكَفْرًا متفق <عَلِيه> یہاں بھی وہی مسئلہ ہے لیکن ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تمہیں ایک امارت دی جاتی ہے امارت سے مراد یہ ہے کہ تمہیں امیر بنایا جاتا ہے تمہیں ایک سربراہی مل رہی ہے نہیں معنی کہ آپ نے مطالبہ نہیں کیا لوگ تمہیں سربراہی دے رہے ہیں اگر اس کو آپ قبول کریں گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے کیونکہ کہ آپ نے نہیں مانگی ہاں اگر امارت تم نے خود مانگی ہے تم اس کا خواہش مند ہو مطالبہ کر رہے ہو جیسے آج کل لوگ انتخابات کے لیے کڑے ہوتے ہیں اور گلی گلی پھرتے ہیں ووٹ مانگتے ہیں کہ مجھے اس دفعہ منتخب کرو یہ خود مانگتے ہیں جب یہ کوئی وزیر وغیرہ بن جاتے ہیں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوتی انہوں نے خود مانگی ہوتی ہے مانگی کیا ہوتی ہے کہ بلکہ پیسوں سے خرید لیتے ہیں اس وجہ سے یہ خوار و زار پھرتے رہتے ہیں بچارے اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی کیونکہ پہلے سے نیت اس امارت کو وزارت کو حاصل کرنے سے کیا ہوتی ہے ان کی نیتیں ماشاءاللہ یہ ہوتی ہے کہ جیبیں بھر دیں گے اور ملت کی جو پیسے ہیں خزانہ ہیں یہ ہم لوٹیں گے عش کریں گے عشرت کریں گے تو اس وجہ سے اللہ کی مدد اس طرح نہیں ہوتی ہاں ایک آدمی نے بغیر بل مانگے مانگی نہیں ہے لیکن لوگوں نے پکڑ کے اس کو وزیر بنا دیا وزیر بنا دیا خود لوگوں نے اپنے خوشی سے اس کو منتخب کیا تو اللہ کی مدد اس کی کیا ہے شامل حال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمٰن ابن صبور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں عبد الرحمٰن سمورہ خود فرماتے تو زندگی میں کبھی سوال نہ کرو امارت کی امارت مت مانگا کرو کیونکہ اگر تمہیں امارت دی جاتی ہے تمہارے سوال کے بنا پر تمہارے مانگنے کی وجہ سے وہ کل تیری تم سپرد کیے جاؤ گے اس عمارت کی طرف مطلب یہ ایک ذمہ داری ہے تمہارے گلے میں ڈال دی جائے گی نوتی تہان غیر مسئلہ اگر تمہیں یہ عمارت دی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے کسی نے دے دی بغیر کسی سوال کے تم نے مانگی نہیں تھی بل مانگی اور آئندہ عالیہ تمہاری مدد کی جائے گی اللہ تمہاری مدد کریں گے علیحا اس عمارت کے سنبھالنے پر آپ اس کو سنبھالیں گے اللہ تمہاری مدد کریں گے سٹی با سٹی با. اگلی بات ہے وہ جب تم قسم اٹھاؤ کسی یمین پر کوئی قسم اٹھا لے فرای تغیر خیرم مینہ آپ نے دیکھا کہ قسم چھوڑنے میں بہتری ہے اور وہ کام بہتر ہے جسے جس میں قسم کا کر اس کو روکا ہے تو پکا فران یعنی کا قسم سے علاوہ اور کوئی کام جو ہے جس پر قسم کھا کر تم نے نہیں کرنا وہ اس سے بہتر ہے تو پھر اس اپنے قسم کی کیا دے دیں کفارہ دے دے واطل و خیر اور آئے اس کام کی طرف اس کو عمل میں لے جو کہ اس میں بہتری ہے فیری روایت اور روایت میں ہے فاطل آپ آؤ اس کام کو لے کر اس کام کو کرو وہ خیر جو جو بہتر ہے تمہارے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی وقف سے ایک آدمی نے قسم اٹھائی کی یہ کام میں نے نہیں کرنا لیکن اس کام کرنے میں خیر و برکت ہے اپنے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کام کو جاری رکھے اس کام کو کریں عمل میں لے اور جو قسم اوٹائی ہے اس قسم کا کفارہ دے دے کفارت سے قسم سے جان چھڑا سکتے کفارہ دے کر وہ کام جو خیر کا ہے وہ نہ رکے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن في له عند اللہ, من ان فرض اللہ علیہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ضرور اگر ایک آدمی ضم ہوتا ہے اور ملتا ہے جا کے اپنی یمین سے اپنے اہل اور عیال میں تو آ سم ان لہو یہ آسم تو ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے گناہ ہے اللہ کے یہاں کیونکہ قسم مطلب یہ ہے کہ اس کا کیا کرے گا قسم اٹھا لی اس بات کی کہ یہ اپنے اہل میں نہیں جائے گا مطلب کیا ہے رشتے داروں میں اٹھے گا بیٹھے گا نہیں یعنی سل رحمی توڑ دے گا یہ اس کے لیے گناہ ہے اللہ کے ہاں اس کے بدلے مطلب میں یہ ہے کہ وہ کفارہ دے دے یمین کا یمین سے جان چھوڑائے اور رشتے داری نہ توڑے وہ رشتہ داری وہ فریضہ دے دے وہ کفارت دے دے اللہ صلی اللہ علیہ تو قسم کہانی کے وجہ سے اللہ نے اس پر کیا کیا لازم کیا کفارت دے دے اور رشتے داری سے رحمی یہ نہ توڑے یہ قسم توڑ دے لیکن وہ رشتے داری نہ چھوڑے جس کے لیے قسم کہا کے بیٹھا کہ میں فلاں رشتے دار کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا آنا جانا نہیں رکھوں گا اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا اس سے بات نہیں کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرے اس کام کو جاری رکھے اور اپنی قسم کی کفارت دے دے اس کے بعد فرماتے ہیں یہ روایت بھی ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحب یمین تمہارا وہ ہے جس پر تمہارا صاحب تمہارا ساتھی اس کی تصدیق کرتا ہے تو یہ اصل میں کیا ہے وہ یمین جس کے سامنے تم نے کیا یعنی صاحب کا سمرا قسم کا ہے وہ مدعا کا ہے مطلب اس سے یہ ہے کہ وہ یمین مراد ہے کہ وہ واقعی تابنی قسم اٹھائی ہو اس سے توریہ وغیرہ یمین میں نہیں چلتی یمین میں قص مراد ہوتا ہے مستحلف کا قسم اٹھانے کا اس کا قصد اگر یمین ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ توریہ کرتا ہے تو وہ پھر سے يمین يمین نہیں بنتا اس وجہ سے یہاں وضاحت کر دی کہ جو تمہارا قسم جو ہے تمہارا مد مقابل جو تمہارا صاحب ہے وہ تصدیق کرتا ہے کہ واقعی تم نے قسم قائقی تھی یہ کام میں نے نہیں کرنا اور تم نے دل کے نیت سے یہ کہا تھا ارادے سے یہ کہا تھا تو لہٰذا یہ تمہارا قسم شمار ہوگا روا مسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت کا دار یمین کا دار کس پر ہے قسم کا دار و یعنی قسم اٹھانے والے کے نیت پر ہے کہ اس کی نیت کو دیکھی جاتی ہے کہ اس نے جو قسم اٹھائی اس قسم میں اس کی نیت کیا ہے واقعی قسم ہے یا نہیں کوئی اور توریہ ہے اگر قسم مراد ہے نیت میں تو پھر یہ قسم قسم ہے اس کا کفارہ دینا پڑے گا اگر اس سے مراد توریہ ہے کوئی اور بہانہ وغیرہ ہے تو پھر یہ نیت قسم کی نہیں تھی تو اس کا کفارہ پھر یہ ہانس نہیں ہے جب ہانس نہیں ہے تو کفارہ نہیں دینا پڑے گا روح مسلم وانائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ یہ آیت حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ اللہ, فی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اللہ یمین میں یعنی لغو قسموں میں تمہیں نئی مواخذہ کرتا تمہارا مواخذہ نہیں ہوتا مطلب کیا ہے اگر اس میں خانص بھی ہو جائے اس کا کفارہ نہیں دینا پڑتا کیوں کہ وہ یمین اللہ ہے اور یمین لغو میں قول ر جیسے ایک آدمی یوں واللہی واللہ یعنی یہ کلام ہے ہر بات میں واللہ, واللہ لا واللہ اس طرح الفاظ کہتا ہے بلا واللہ اس طرح الفاظ یہ جو تکیا کلام کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں یہ یمین اللہ ہے یعنی یہ عادت عرب تے عادت عرب میں سے ہے وہ زیادہ اپنے محاورات میں لا واللہی واللہ ہاں جی وفیل اس طرح باتیں وہ کیا کرتے تھے تو یہ ہے اس میں نیت جو کہنے والا ہے اس کی قسم کی نہیں ہوتی بلکہ ایک تقیا کلام ہے لہذا اس میں مواخذہ نہیں ہے لفظ میں ہے یہ حدیث بازی نے مرفوع ذکر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے برحال اس میں روایت میں سنت میں کیا ہے؟ یعنی مختلف اختلاف ہے اس کے بعد فصل ثانی جو کہ اسی کے مطالق نظور اور کے بارے میں قسم کے بارے میں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا تحرفو بیابائیکم یہ پہلے بھی گزراتا اپنے والدین کے نام لے کر والد کے سر پر والد کے نام پر قسمت کا نام, نام پر والوں کے نام پر ولا اللہ تحریف اللہ کا نام لے کر قسم مت اللہ وانتم مگر اس صورت میں جب تم سچے ہو فضول باتوں میں اللہ کا نام استعمال کر کے بتاؤ قسم نہیں استعمال کرے اللہ کے نام کا تعظیم رکھے ہاں اگر تم سچے ہو اپنے قسم میں اور اللہ کا نام لے کر قسم اٹھائی وہ تو الگ بات ہے لیکن اگر سچے لیے جھوٹے اس میں اللہ کا نام نہیں استعمال کرے اللہ کے نام کی توہین مت کرے رواحہ داود والنسائی فان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث میں نے سنی وہ فرمایا کرتے تھے من حلف بغیر اللہ جس نے قسم اٹھائی بغیر نام اللہ کے اللہ کے نام کے بغیر کسی اور کے نام سے قسم اٹھائی فقدہ اشرف کا بے شک اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کیونکہ قسم صرف اور صرف اللہ کے نام سے ہوتی ہے وہ کہ اس نے تعظیم میں شرک کر دیا یہ شرک کی جب ہے لہٰذا یہ غیر اللہ قسم اٹھانا یہ شرک ہے تو لہٰذا یہ وہ نہیں ہونا چاہیے ہواہو اترمی زیوان بوریدتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بالامانتی جس نے قسم اٹھائی امانت کے بارے میں آجی فَلَيْسَ مِنَّا وَهَمْ نَسَلَيْن یہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی اس نے ہمارے طریقی کا اتباع نہیں کی اسے خیالت کر دی تو قسم کس کی اٹھائی امانت کی؟ ٹھیک ہے نا خالفہ بن یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے تو لہذا قسم اٹھانا ہے تو اللہ کے نام پر اٹھانا ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کسم کا قرآن کہ سکتے ہیں بئی مانا کی یہ اللہ کی کتاب ہے کیونکہ وہاں پہ نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے قرآن کے نام سے قسم یہ درست ہے نے دکھا ہے کیونکہ اس طرح ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ اس قرآن کی میری قسم جس قرآن کو اللہ نے اتارا ہے تو قرآن کی نسبت پھر بھی کس کی طرح ہوئی اللہ کی طرف کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ حدیث حدیثی روایت ہے سر ابو حرت سے حرمات عبداللہ بن محمد سے من قال انی ان من الاسلام ایک آدمی نے اگر یوں کہا کہ میں اسلام سے بری ہوں کا نقضی بند اگر جھوٹا ہے تو ایسے ہی جیسے اس کہا ہے باقی بری ہے اگر یہ صادق ہے تو فلحی اسلام سالمن یہ واپس نہیں لوٹے گا اسلام کے طرف سالمن یعنی سالمیت کے ساتھ اس کو پیر توبہ کرنا پڑے گا دوبارہ کریمہ پڑھنا پڑے گا اسلام سے نکل گیا روا ہو بدا نسائی واجہ نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے یمین میں؟ یوں کہتے تھے لا نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں ابو قاسم کی روح ہے اس کی جان ہے اس کے اختیار ہے یعنی اللہ کی ذات کی طرح اشارہ کر دیے یہ تاکید ہوتی تھی کس میں قسم لفظ اللہ کو ڈائریکٹ نہیں لیتے تھے بلکہ اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں ابو القاسم کی کیا ہے؟ روح ہے اور اس کی جان دو خدا نبی رضی اللہ تعالیٰ کال کانت یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو حرض فرماتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی قسم یو ہوتی تھی جب بھی قسم اٹھاتے تو کہتے تھے لا الله نہیں ایسا نہیں ہے استغفار پڑتا ہوا اللہ کا یعنی اللہ سے مغفرد مانکتا روہ وداود ابن مازا یہ قسم ہوا کرتا آل ابن عمر انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین جس نے یمین اسی یمین کی قسم کا انشا اللہ اور انشاء اللہ فلاح اس میں ہنس نہیں مطلب یہ بری ہوگا اس قسم سے یہ آمد نہیں ہے وقت روابط و و جماع جماعت سے یہ حدیث روایت کی امام ترمی نے جنہوں نے یہ حدیث موقوف کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر الفصل السالس انشاءاللہ کل سبقہ آس کریں گے اللہ جلل شانہو ان سب مسائل کی سمجھ ہمیں تعافی فرمائے اور ان مسائل پر عمل کرنے کی بھی اللہ جلل شانہو ہم سب کو عمل کی توفیق تعافی فرمائے سبحان ربک رب العزت عمی صفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين